وعلیکم السلام کیا حال سب ٹھیک ہے خیریت سے میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کرے کہ عید کی چھوٹیاں اچھی گزری ہو عید بھی اچھی گزری ہو اللہ خیر دو سو میں صفحہ اسی سفح میں کل بھی پڑھا تھا ہم نے آج اسی صفحے کے میں آخری حدیث ہے, عباس کے روایت ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر دو سو چورانوے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک سٹھ پرانی قدیم کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال ابن أمية أضف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينتلق ينتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو وإلا حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون أزواجهم فقرى حتى بلغى إن كان من الصادقين فجاء هلال فشهدوا فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم إن أحدكما كاذب فحل منكما طائب ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فتلكأت ونكفت حتى ظننا أنها ترجع حتى قالت لا أفزح قومي سائر اليوم فمزت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين صابر اليتين قد لج الساقين فهو لشريك بن صحما فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان دي ودها شأنم رواه البخاري في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كروایت سير واقعة هلال بن اميه رضي الله تعالى عنهما حلال ابن امیہ یہ وہی صحابی ہے جو کہ وَعَلَى جو قرآن میں آتا ہے جن کا توبہ موخر کیا گیا تھا جنگ تبود نہ جانے کی وجہ سے ابنی امیہ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے حضرت حلال ابنی امیہ نے کہا کیا کہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بیوی پر قزف لگائے الزام لگائے زنا کا یہ کہ رسول اللہ میری بیوی زنا کر چکی ہے کون ہے زانی اس کے ساتھ کس کے ساتھ بھی شریک اپنے سہما آدمی کا نام بھی لیا کہ شریک ابن سہما نے زنا کیا میرے بیگم کے ساتھ یعنی اس نے الزام لگائے اپنے بیگم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے البینہ تو اوحد الفیظ ہے سوچ سمجھ کر بات کرو یا تو یہ ہے کہ تم چار گواہ سے شمدید پیش کرو تاکہ تمہاری بیگم پر حد قائم کیا جائے او حد فی ظہری کا اگر آپ چار گواہ نہیں پیش کر سکیں گے تو تمہارے کمر پر کوڑے لگیں گے اسی کوڑے یہ کیا ہے یہ حد قصف ہے اگر آپ زنا نہیں ثابت کر سکتے چار گواہوں کے لانے سے تو پھر تمہارے زہر پر تمہارے کمر پر اسی کوڑے لگیں گے پھر اس کے لیے تیار رہنا فقال رسول اللہ ہلا نے کہا کہ اللہ کے نبی اظہار کیا جب ہم نے سے کوئی آدمی اپنے بیگم کے ساتھ دیکھتا ہے کسی آدمی کو جنا کرتے وقت تو پھر کیا کرے گا وہ یم کو سل بھائی نا وہ جا کے لے چار گواہ گواہ کے تک جب آتے ہیں تو وہ لہذا یہ تو پھر میں نے اپنے شمدید گواہوں میں نے خود دیکھا ہے لہذا شریعت اور چیز ہے اور آدمی کی جو غیرت ہے وہ چیز اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آپ نے چار گواہ پیش کرنے ہیں اگر سے آپ ڈھونڈ کے لائیں جو مرضی کر لے لیکن آپ کے کہنے پر عورت پر حد قائم نہیں ہوگا یعنی اللہ رب العزت نے ایک قسم کا پردہ ڈالا ہے انسانوں کے اوپر خاص طور پر مسلمانوں کے اوپر ٹھیک ہے نا جی یعنی زدہ جو ہے اتنا مشکل کر دیا گیا کہ وہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا جب سے حدود قائم ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تو جہاں جہاں بھی اسلامی حکومتیں رہی ہیں تو کسی پر ماں سے اس خامی دیا ایک عورت کا کہ خود آ کے قرار کیا زنا کا اس کے علاوہ کسی عورت پر حد قائم نہیں کیا گیا ثبوت لانا بڑا مشکل کام ہے وہ بھی چار چشمدید گواہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھے بات وہی یہ شریعت البعین تو چار گواہ پیش کرو گے تب آپ کے بیگم پر حد لگے گا وہی ظہری کا اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکے تو پھر آپ کے کمر پر کوڑے لگیں گے اَسی کوڑے تو اس کے لیے خود تیار رہنا کیونکہ کہ حد ہے یہ جب ثابت نہیں کر سکیں تو تمہارے اوپر یہ حد لگے گا لال حلال نے کہا ولجی باسا قبل حق کی سعود اس ذات کی قسم جس ذات نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے پیغمبر بنا کر این لوے میں اپنے دعوے میں ضرور کیا ہو سچا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا یا رسول اللہ میں سچ بول رہا ہوں سو فیصد فی فی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور ہلال ابن امیہ نے کہا فلینزل اللہ ما یبرئ ظهری من الحد اللہ جل شانہ ضرور اتاریں گے ایتیں میرے براءت میں ایسی ایتیں جو کہ وہ میرے کمر کو حد لگانے سے بری کر دیں گی یعنی مجھے حد نہیں لگی انزل جبریل اسی اثنامے گفتگو ہو رہی تھی تو جبریل امین اگیا وان انظر علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ پر اللہ نے یہ ایتیں والذین یرمون یار <زواجَهُم> یہ پوری آیت اتری ہے وہ لوگ جو کہ وہ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یہاں تک کہ پڑا رسم ویتیں پڑھی حت تب انکان من الصادقین یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لعان والی آیتیں اللہ نے اتاری اس کا حل نکالا اللہ نے اگر خاول کو کوئی شک ہے بیگم کے اوپر سے نہ کا تو پھر کیا کرے گا یعنی طریقہ اس کا ملعانت کا ہے اس صورت میں جب چشمد چار گوالا ہو پھر ملعانت یہ ہے کہ پانچ دفعہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں پانچ دفعہ عورت کہتی ہے کہ میں سچی ہوں یہ آدمی جوڑ بولتا ہے میرے اوپر الزام لگاتا ہے ٹھیک ہے نا لانت اور غضب کی کیا ہے وہ باتیں آتی ہے پانچ پانچ دفعہ تو نو فجا اس کے بعد ہلال رضی اللہ تعالیٰ نو آئے پشاہ شاہد اور اس وہ اسے گواہی پر دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ, یعلم بشک اللہ جانتے ہیں ان تم دونوں میں سے ایک ضرور جوٹا ہے کیونکہ دونوں کے دعوے تو نہیں سچے ہو سکتے ایک نے دعویٰ کر دیا ایک نفی کر رہے ایک ثبوت کا دعویٰ کر رہا ہے ایک نفی کا کر رہے تو مطلب یہ کہ ان میں سے تم دونوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی جھوٹا ہے پھر فرمائے ایون کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ ابھی توبہ کر لے ہاں جی اللہ سے معافی مانگیے اگر غلطی ہو گئی ہو اگر ہیلال نے جوتا الزام لگایا ہو تو وہ توبہ کر لے اگر اس کی بیگم نے واقعی جنا کی ہو تو وہ توبہ کر لے بس بات ختم ہو جائے تاکہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق نہ آ جائے کیونکہ ملعانت کے بعد تو پھر بیوی اور خاون نہیں رہ سکتے ہیں کیا ہو جائے گا ایلحی بھی ہو جائے گی ثم مقام پھر اس کی بیگم کڑی ہو گئی تو فشہیدہ سے مراد یہ ہے کہ, حلال ابن نے پانچ دفع گواہی دے دی کہ میں اس اپنے دعوے میں سچا ہوں اگر میں اپنے دعوے میں جوتا ہوں تو اللہ کی میری اوپر لانت ہو پانچ دفعہ اقرار کر لیا اس نے اس کے بعد بیگم کی باری آئی جب بیگم کو پوچھا گیا فاحیدت اس نے بھی ملانت کی آجی یعنی کہا کہ میرے اوپر جو جناح کا الزام لگا ہے یہ جھوٹا ہے اور میں اپنے دعوے میں سچی ہوں کہ میں نے زنا نہیں کیا اگر میں اپنے دعوے میں سچی نہ ہو تو میرا میرے اوپر اللہ کا غضب ہو تو یہ جب چار دفعہ اس نے گواہیاں دے دی علم کانتل خان سطح جب پانچویں دفعے تک پہنچ گئی تو وہ تو حاضرین نے صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹہرنے کو کہا کہ صبر کرو صبر کرو اور کہا بکال انہا موجیب بے شک یہ جو پانچویں دفعہ کہیں گے یہ موجب ہے موجب کیا مطلب یعنی اس سے تمہارے درمیان میں الحدگی واقع ہو جائے گی یہ تمہارے لیے ماں بیوی کا تعلق ختم کر دے گا یہ آنچ بھی اگر کہہ دیا تو یہ موجب ہے ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ ہے انہا موجب بے شک یہ موجب ہے عذاب الہی کو آخرت میں اگر تم اقرار کر لیتی ہے کہ مجھ سے زنا ہوا ہے میں معافی مانگتی ہوں ہاں جی اللہ سے معافی مانگے دنیا میں ہاں جی جو دنیا کی سزا ہے وہ تو تمہیں مل جائے گی تم رجم کی جائے گی تو لیکن اگر تم واقعی زنا کر چکی ہے اور یہ پانچویں دفعہ بھی تم کا واحد دیتی ہے نہ کرنے کی تو یہ موجب ہے تمہارے لیے آخرت کے عذاب کے لیے تو آخرت کا عذاب پھر کیا ہے یہ مشکل ہے دنیا عذاب کے آذاب کے بہ نسبت کیونکہ دنیا میں تو اللہ تمہیں معاف کر دے گی اگر تمہیں یہ سزا قائم ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ موجب ہے پھر جان چڑانا مشکل ہو جائے گا اور آخرت کی سزا دنیا کے سزا سے مشکل ہے ان مجب سوچ لیں یہ موجبہ ہے لہذا تم سوچ سمجھ کر پانچویں دفعہ یہ قدم اٹھانا ہے حال ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ان کو سمجھایا تو فتل کا اچ تو یہ عورت جو ہے تھوڑا سا وقفہ کیا اس نے اور خاموش ہو گئی فوراً یہ ہی دفعہ یعنی شہادت نہیں کی ون کا سطح اور تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی یعنی تھوڑا سا وقت لگائے صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا انا ترجیح کی یہ اپنے دعوے سے لوٹ آئے گی رجو کر لے گی اور اقرار کر لے گی کہ مجھ سے ہو چکا ہے لہٰذا میرے اوپر حق قائم کیا جائے لیکن نہیں پھر اس کے دل میں بات آئی مقالت پھر کہنے لگی لا افزا سائر اليوم ساری زندگی سائر اليوم سے مراد ساری زندگی ہے کہنے لگی کہ ساری زندگی بعد میں اپنی قوم کو میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتی اگر میں رجوع کر لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ باقی مجھ سے ذنا ہو چکا ہے تو میرے قوم کے اوپر ایک داغ لگے گا اور یہ شرمندہ رہیں گے لوگ تعنے دیں گے کہ تمہاری, تمہاری میں سے تمہاری برادری میں سے اس لڑکی نے جنا کیا تھا اس عورت نے جنا کیا تھا تو کہنے لگی کہ میں اپنے قوم کو روسانی کرنا چاہتی حماد اور چھل پڑی کیا مطلب پانچویں دفعہ بھی, دفع بھی گواہی دے دی اس نے کہ میں سچی ہوں اپنے دعوے میں تو اس نے کیا کر دیا اپنے قوم کو بچا لیا شرمندگی سے لیکن الہی عذاب جو ہے آخرت والا وہ موڑ لیے اپنے اوپر اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ملالت ہو گئی بس دنیا کا فیصلہ ہو گیا آخرت کا فیصلہ اللہ پر ہے ابھی کرنا کیا ہے ابھی دیکھ لینا آپ اب, اب سیرو صحابہ کو کہا اس عورت کو دیکھتے رہنا کیونکہ اس وقت یہ حامل تھی آپ دیکھتے رہنا کس کی نگرانی کرو تم اگر اس کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کالی آنکھوں والا جس کے سرین موٹے موٹے ہو خد ان اس کے پنڈلیاں بھی موٹی ہو تو پھر سمجھ لے پہ شہری ابن صحما تو یہ بچہ پھر کس سے ہے شہری صحمہ سے ہے جس پر الزام ہے زنا کا تو سمجھ لے کہ بچہ اسی سے ہے کیونکہ اس کی شکل ایسی تھی وہ آدمی موٹا تا تا عورت جھوٹی ہوگی اور جو ہلال ابن امیہ ہے پھر اپنے دعوے میں یہ سچا ہوگا کیونکہ ریزلٹ کو آپ دیکھ لیں ریزلٹ تو آنے والا ہے جا ادگی ہی دار تو وہ جنان دیا اس نے وہ بچہ اسی طرح اسی صفات کے لائق اسی صفات کے مطابق جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں کالی تھیں صاحب اور الیہ تن تھا حد یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لولا ما مازال في من كتاب الله اگر اس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں سے فیصلہ نہ آیا ہوتا کون سا فیصلہ ملعنت کا العجيب ہو گئی اور دنیا میں مسئلہ رفع دفا ہو گیا لیکن آخرت پہ آزاد اس کی سزا چھوڑ دی گئی اللہ پر تو اللہ کا حکم اگر نہ آیا ہوتا لکان لی علی والا تو پھر میرا اور اس کے درمیان میں ایک شان ہوتا ایک معاملہ ہوتا معاملہ کیا ہوتا یعنی میں ضرور اس کے اوپر حد ذنا قائم کرتا اور اس عورت کو میں, میں رجم کرواتا یعنی ثبوت جو آ گیا تو لہذا یہ پھر بچ کے نہیں جا سکتی لیکن ابھی تو ملانت ہو گئی ملانت کے بعد پھر حد کیا نہیں ہے قائل کرنے کا اس کا وہ نہیں ہے حد اس میں سے ختم ہو جاتا ہے ملاحانت کے کی بعد کیونکہ حد تب قائم ہونا تھا جب چار ششمدید گواہ پیش ہو جاتے لیکن جہاں چار ششمدید گواہ چن کے امیہ پیش نہیں کر سکے تو لہٰذا یہ آیت ملحت کے اللہ نے اتاری تو ملانت کے بعد تفریق آئی تفریح کے بعد مسئلہ رفت ہو گیا باقی جو واقعی اس کے جنا کیا اور اس کی جو سزا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے وہ دیں گے روا الباری اب یہ بھی ہے کہ بعد میں توبہ کر لیتی ہے تو اللہ جلشانو معافی بھی کر سکتے ہے اللہ کی کیا ہے شان بہت بڑی ہے تو اللہ جلشانو اگر آپ کی واقعی انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت کافر کو بھی معاف کرتا ہے یہ تو ایک مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے تو لہٰذا اللہ کی شان ذات ایسی ہے کہ اللہ معاف کر لیتے ہیں قال سعد حضرت ابو رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ سعد ابن وباد رضی اللہ نے ایک دن مسئلہ پوچھا اور فرمایا کیا فرمایا لَو مَعَا رجلا یا رسول اللہ اگر میں اپنے بیگم کے ساتھ کسی آدمی کو پا لیتا ہوں لم اما آتی اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ میں چار گواہ پیش نہ کروں جشم دیپ مطلب یہ اس آدمی کو میں کچھ نہ کہوں یعنی یہ بھی ایک صحابہ سارے غیرتی تھے ان کو ایک غیرت سی اٹھتی تھی دل میں کہ ایک آدمی ضناء کر رہا ہے میری بیگم کے ساتھ اور میں اس کو پا لوں پھینک لو اور کچھ نہ کہوں میں چار گواہ پیش کروں آل رسول اللہ صلی, اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام جی ہاں شریعت کا حکم یہی ہے آل رسی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیا فرمایا کل اللہ قبل حق ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا اس ذات کی قسم جس ذات نے تمہیں حق کے ساتھ بیچا ہے تو اگر میں ہوں تو ضرور میں اس کا علاج کروں گا اس کا معالجہ کروں گا تلوار کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو تلوار سے ٹنڈا کروں گا چھوڑوں گا نہیں اب نزالک اس سے پہلے کہ میں گواہ ڈھونڈ کے لاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فادر الب صلی اللہ علیہ کس الام سید کو کیونکہ بن عبادہ یہ انصار کا سید تھا سردار تھا انصار کا, انصار صحابہ کا کیا تھا یہ سردار تھے مدینے کے رہنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کو کہ دیکھے اپنے سید کی طرف دیکھو اِن لغیور ان یہ جو بات کی اس نے تو بہت غیور ہے بہت غیرت مند ہے لیکن رومین ہوں لیکن میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اللہ رومین اور اللہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں تو اللہ کی غیرت ہم سے بھی بڑھ کر ہے تو اللہ جو فرما رہے ہیں کہ چار گواہ پیش کرو تب حد قائم ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ورنہ اگلی صورت یہ ملعنت کی ہے حاجی دیہان کی ہے لعان کے بعد پھر تفریح ہو جائے گا پھر اس کے بعد دیکھا الگ ہو جائے گی تم ہو جاؤ روا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سب سے زیادہ غیرتی ہے جب اللہ نے ایک قسم کا پردہ ڈالا ہے ٹھیک ہے نا جی تو انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ نے پردہ ڈالا پردے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پردہ پوشی کرتے ہیں اے انسان میں نے آپ پر پردہ ڈالا لیکن تم بھی پردے میں توبہ کر لو تاکہ تمہارے نام آماد سے یہ گناہ مٹ جائے آخرت میں کسی کو پتہ نہ چلے دنیا میں تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اسرائیل میں جب گناہ کوئی کرتے تھے تو صبح اس کے دروازے پہ لکا ہوتا تھا سب کو پتا چلتا تھا لیکن اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خاص طور پہ اس امت پر اللہ نے بڑی پرد پوشی کی ہے جی انسان مجرم بن جاتا ہے لیکن توبہ کر کے مصالحت کر لیتا ہے کس کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ انسان ہے ہی گنا کا خطا کا پتلا اس سے گنا خطائے ہوتی رہتی ہے انسان سے تو فوراً اللہ کے طرف رجو کر کے توبہ کرنا چاہیے تویت تو یہ کہتا ہے کہ آج توبہ کر لئے کیا فائد کل یہ گنا پھر, پھر کرنا ہے پھر کرنا ہے چلے نہیں گناہ ہوتا جاتا ہے توبہ کرتے جاؤ کرتے شان غلط کام پر ڈالتا ہے لیکن اللہ کے سات تم تالو میں چھوڑ فوراًبہ کرنا چاہیے اور توبے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ شیطان انسان کو توبے سے روکتا ہے تاکہ اس توبہ نہ کرے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ توبے سے بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. تو لہٰذا کیوں کہ آپ نے ایک قسم کا تعلق بنا دیا اللہ کے ذات کے ساتھ اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے روا مسلم حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بن عبادہ یہ حدیث حضرت, حضرت سعد بن عبادہ کی طرف کیا منصوب ہے اسی کا واقع ہے سردار تھا اسے فرمائے لو ما بڑا صحت مند آدمی تھا کہ اگر میں نے اپنے بیگوں کے ساتھ کسی کو پا لیا تو میں ضرور اس کو تلوار سے ماروں گا غیر یعنی معمولی مار نہیں ایسا زبردست لگاؤں گا کہ وہ بچے گا نہیں اب اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی فقالا کہنے لگا من غیرت کیا تم؟ نہیں کرتے حضرت عبادہ کی غیرت اللہ ہوں اللہ کی قسم میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے عجل اجلی غیرت اللہ حرم اللہ یہ اللہ کے غیرت کے دلیل ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا فواحش کو وہ فواحش ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہری طور پر ہے جو بینی طور ہے یہ سارے جتنے بھی فواحش ہے اور جناب اللہ نے فواحش ہے کہا اللہ نے منع کیا تو منع کرنے کے دلیل یہ ہے کہ اللہ گوارہ نہیں کرتے ہی چیزے کہ کیونکہ اللہ کے کی ذات بڑی غیرتی ہے وَلَا أَحَدُنَ حَبُّ إِلَيْهِ الْعُزْرُ من اللَّ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف زیادہ محبوب ہو اس عذر سے جو کہ اللہ کی طرف کی جائے عذر اللہ کو سب سے کیا ہے محبوب ہے ہاں جم اجل قباس اسی وجہ سے اللہ نے ڈرانے والے بیج انبیاء امبو شرین اور بشارت دینے والے بیجے کہ اللہ کے نا فرمانی سے ڈرو اللہ کے فرمان برداری پر بشارت دے دیبو چلے ہی المتحت من اللہ کوئی محبوب ترین اللہ کے طرف مدح سے کوئی نہیں ہے یعنی مدح و سنہ کا لائق صرف اللہ کی ذات ہے من اجل ذالک وعد اللہ الجنہ اسی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا جنت کا بھی جنت کا وعدہ کس پر فرمایا مدح و سنہ پر فنبی حررت رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یغار و ان المومن یغار وغیرت اللہ المن حرم اللہ متفقی ابو ہریاگر فرماتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ بھی غیرت فرماتے مومن بھی غیرت مانے وہ بھی غیرت فرماتے اور اللہ کی جو غیرت ہے لا المؤمن ما حرم اللہ وہ مومن کو نہیں آنے دیتا اس چیز کے طرح جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے تو مومن کی غیرت ہی اس مومن کو برے کام سے روک لیتی ہے تو لہٰذا یہ غیرت علامت ہے اس بات کی کہ وہ انسان پر غلط کام نہیں کرتا ون یہاں سے یہ حدیث ہے انشاء اللہ یہ ہے یہ شاء انشاءاللہ